قاليا مرييام أنن لا کے حذا ص اللله عليهذين بلله گاننا ررسولهُ ّڪين وال ال غالِك من الشاحدين شاكررين والحمد للللههِ ربّ علىمين إ الله وملا ائقهُُ صّنا علىَّ ب يا أيّ ه ذنا آم صُّ عليهه سّمون اللہم صلی على سیدینا و محمد بے عادہ دے کل ذرات میں آتا الف الف مرات کلما ذکرہ زافرون و کلما غافل عن ذکرہ الغافلون رب شرح لی صدری و جسر لی عمری و اہل لقدات من لسان یفقہ قولی سبحان ربک رب العزت ما یاسفون و سلام علی والحمد للہ رب العالمين اللہ علیہ وسلم دا امان آباد حبیبی کا قیل الخل ہو شفاط ہو مختہ حمی محمد سید القنع وسا کا لئی ولفری کئی نے من عربیں و من آجامی سمر دا عن ابی بکر و عمرہ وعن علی وعن عثمانہ اللہ جلہ مجد کی کے و صلاح اور حضور نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ ہی وبارہ کا وسلمہ کی ذات عقد پر ہدیہ تنطف تندرود آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں قرآن اور ہم پروگرام میں آج ہم سور آل عمران کی آیت نمبر سینتیس کا بقیہ حصہ تلاوت کر رہے ہیں ذکر ہو رہا تھا حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی انہا کا ان کی پرورش کا اور ان کی کرامات کا پچھلے پروگرام میں میں نے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی انہا کی دو کرامتوں کا ذکر رب کریم نے فرمایا ایک ان کے پاس بغیر بہار کے پھل بغیر اس فصل کے پھل جو جنتی پھل تھے وہ اور دوسرا ان کا بچپنے میں کلام کرنا کہ وہ ابھی چند دن کی تھی تو بولی کالت من امن اللہ کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے تو رب کریم نے دو کرامات کا حضرت مریم کا یہاں ذکر کیا تیسری کرامت جو ہے وہ آگے آ رہی ہے حضرت سیدہ مریم کے بارے میں رب کریم نے جو ارشاد فرمایا اس کا بھی میں نے ذکر کیا تازہ کھجوروں کا ایک تو آپ بچپنے میں بولیں ایک آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلاط و تسین بچپنے میں بولے ان کی ان کا موضوعہ اور ان کی یہ کرامت اور یہاں سے ثابت ہوا کہ اولیاء کرام کی کرامات جو ہیں وہ قرآن سے ثابت ہیں اور جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں ارض کیا کہ ان کا منکر جو ہے وہ بدعقیدہ ہوتا ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المجور میں اور امام یافی رحمۃ اللہ تعالی عن روز الرحا میں اور دیگر صوفیہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اور علماء اصول نے اور علماء عقائد نے اپنی اپنی کتابوں میں ان چیز کا ذکر کیا کہ منکرین کرامات کئی قسم کے ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت علی بن عثمان الحجیری داتا گنجبش نے کشور مجو ربی اللہ تعالیٰ نے کش میں لکھا کہ کچھ وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پہلے تو بزرگ ہوتے تھے ان کی کرامات بھی ہوتی تھی ہمارے دور میں اب نہیں ہے فرمایا یہ بھی ایک قسم کے عقیدہ لوگوں میں شامل ہیں اور حقیقت میں کرامات کے منکر ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں آج بھی ہو سکتی ہیں لیکن کسی خاص شخص کے بارے میں کہا جائے تو کہتے ہیں اس سے تو نہیں ہو سکتی فرمایا وہ بھی ایک قسم کے گمراہ لوگوں میں شامل ہیں تو اس لیے رب کریم نے اپنے اولیاء اکرام کو کرامات بخشی جن کا ذکر قرآن میں میں نے پچھلی بار پچھلے پروگرام میں بہت سارے واقعات کا ذکر کیا مصطف کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے اولیاء کا ذکر کیا جو بچپنے میں جن کی وجہ سے لوگ بولے یا خود بولے تو اس کا ذکر آقا کریم صلی اللہ تعالی کی زبان مبارکہ سے ہوا اسی طریقے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بہت سارے اولیاء اکرام کا ذکر صحابہ اکرام اور رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے کیا تاکہ پتہ چلے کہ اگر بنی اسرائیل کے اولیاء کو رب کریم نے یہ طاقتیں یہ عزمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں تو امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ و کو کتنی طاقتیں کتنی عظمتیں اور کتنی اکرامات جو ہیں وہ عطا فرمائی ہوں گی اسی لیے رب کریم نے قرآن کریم میں بار بار ذکر فرمایا افلا تفکر افلاط تدبرون کیا تم تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے جو رب کریم کا جو ہو جاتا ہے رب کریم اس کا ہو جاتا ہے جو رب کی مانتا ہے پھر رب کریم اس کی مانتا ہے پھر رب کریم اس کی زبان پہ اپنا کلام جاری کرتا ہے اور پھر وہ رب کریم کے سلام کو جب بولتا ہے تو پھر اس کے زبان پہ جو لفظ نکلتے ہیں تو کائنات اس پہ عمل شروع کر دیتی ہے گارش ہی میں ہے کہ کرد کریم جبرائیل امین کو ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل اس بندے سے مجھے پیار ہے میں نے اس کو اپنا ولی بنا لیا تو بھی اس سے پیار کر پھر حضرت جبرائیل امین پیار کرتے ہیں تو پھر حکم ہوتا ہے اب پورے آسمانوں میں یہ منادی کر دے اعلان کر دے کہ اس بندے سے رب کو پیار ہے لہذا آسمان والو تم بھی اس سے پیار کرو پھر جبرائے امین کو حکم ہوتا ہے کہ تم دنیا میں جاؤ اور دنیا میں جا کے اعلان کرو کہ رب کریم کو اس بندے سے پیار ہے لہذا دنیا والو تم بھی اس سے پیار کرو پھر دنیا اس کی طرف عمرتی ہے اب لاکھ منع کرنے والے منع کریں رب کریم کی طرف سے ان میں ایک اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر دنیا بھی اس سے محبت کرتی ہے تو رب کریم کا یہ کمال کرم ہے اور پھر جو اس سے محبت کرتا ہے جس سے رب محبت کرتا ہے پھر جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی پھر جزا کیا ہے یہ بھی بخارشی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آکا مولانا ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ کسی رب کے دوست اور ولی کی زیارت کے لیے جاتا ہے گھر سے نکلتا ہے اور صرف اس لیے نکلتا ہے کہ میں ایک نیک آدمی کے ساتھ بیٹھوں گا اس سے اللہ رسول کی باتیں سنوں گا جلد جلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے تو کہاں جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آدمی گھر سے نکلتا ہے تو ذہن میں خود ہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں پھر خود ہی اس کا آدمی جواب دیتا ہے میں فلاں آدمی کے پاس جا رہا ہوں تو کیا لینے جا رہا ہے اس فرشتہ اس سے سوال جواب کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے تو کہاں جا رہا ہے میں فلاں آدمی کے پاس جا رہا ہوں کیا اس کا تجھ پہ کوئی احسان ہے یا دنیاوی طور پہ تو اس سے کیا لالچ کرتا ہے تو کہتے ہیں مجھے نہ تو اس کا مجھ پہ کوئی احسان ہے نہ دنیاوی لالچ ہے صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ رب کا بندہ ہے نیک آدمی اس کے پاس بیٹھوں گا اللہ و رسول اہ جلالہ جلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنوں گا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کی موافقت اور اس کی موانست اور اس کی مجبت کروں گا تو رب کریم اس فرشتے سے کہتا ہے اس سے پوچھو فرشتہ پوچھتا ہے پھر رب کریم کرتا ہے باری تالا یہ تو تیرے لئے جا رہا ہے اس کو تیرا بندہ سمجھ کے جا رہا ہے تو اس لیے رب کریم ارشاد فرماتا ہے جو صرف میرے بندے سے میرے لیے جا کے ملتا ہے اس کی مجس کرتا ہے اس کی محفل میں جا کے بیٹھتا ہے تو قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ان دونوں کو میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے تو اس لیے ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور رب کریم نے پھر ان لوگوں کو کیا کیا عطا کرتا ہے مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے اصحاب الحدود کے واقعے میں اور اصحاب الحدود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس کا ایک جادوگر تھا وہ اس سے کام لیا کرتا تھا جادوگر جب جا بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم ایک نوجوان مجھے دے دو میں اس کو جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد تیرے کوئی کام آنے والا ہو اس نے ایک اچھا ذہین قسم کا بچہ ڈھونڈا اور اس کے پاس اس کو بھیج دیا اب وہ جاد کے پاس جا کے بچہ بیٹھتا ہے اور اس سے جادو سیکھتا ہے روز جاتا ہے روز آتا ہے تو ایک مرتبہ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کو جنگل میں ایک رب کا بندہ بیٹھا ہوا ملا جو رب کا ذکر کر رہا تھا بچہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے اب بچے کو وہ اللہ کا بندہ پسند آیا اس کی مجر پسند آئی اب روز جاتا ہے جادوگر کے پاس جاتا ہے پھر اس کے پاس بیٹھتا ہے اور اس کے پاس تھوڑا دیر لگاتا ہے اب جب وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے تو تھوڑی دیر ہوتی ہے تو پوچھتا ہے کہ تو کہاں رہا تو اس نے اللہ کے بندے سے کہا گھر جاتا ہوں تو گھر والے پوچھتے ہیں جادوگر کے پاس جاتا ہوں تو جادوگر والا پوچھتا ہے تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ جب گھر والے پوچھیں تو کہنا جادوگر کے پاس دیر ہوگی جب جادوگر پوچھے تو کہنا گھر والے کے پاس دیر ہوگی اب وہ دونوں کے پاس جاتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ دونوں کی طرف متضب ہے کہ کون صحیح ہے کون حق پہ ہے یہ کچھ اور کہتا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے ایسے کرتے کرتے ایک دن وہ نکلتا ہے تو آگے راستے میں ایک موضوعی جانور ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں آگے کیوں نہیں جا رہے تو کہتے ہیں آگے ایک موضوع جانور ہے تو کہتے اچھا آج پتا چلے گا کہ یہ حق پر ہے یا وہ جادوگر حق پر ہے وہ ایک پتھر پکڑتا ہے اس موضوع جانور کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے باری تالا اگر تیرا یہ بندہ سچا ہے تو اس موضوعی جانور दे مار دے اور ہمارا راستہ صاف کر دے وہ چھوٹا سا پتھر اس جانور کو لگتا ہے اور اب وہ اس کے پاس زیادہ بیٹھنے لگتا ہے رب کریم کا کرم کہ اس ولی کے ساتھ بیٹھنے سے اس کی مجبت کرنے سے اس کے ساتھ نسبت ہونے سے رب کریم اس پہ کرم کرتا ہے اب وہ کوڑوں کو صحیح کرتا ہے اندوں کو بینا کرتا ہے اس کی دعاؤں سے مادرز اندے درست ہونے لگتے ہیں کوڑ والے درست ہونے لگتے ہیں وہ جو دعا کرتا ہے رب کریم قبول کرتا ہے تو بادشاہ کا وزیر جو ہے وہ نبینا ہو جاتا ہے جب وہ نبینا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ جو جادوگر کے پاس جاتا تھا جادو سیکھنے اس کو بلاؤ تو وہ آتا ہے وہ دعا کرتا ہے تو وہ وزیر جو ہے وہ دوست ہو جاتا ہے اس کی دونوں آنکھیں دوست ہو جاتی ہیں تو بادشاہ کہتا ہے تجھے جادوگر نے خوب جادو سکھایا اب اتنی دیر میں اس اللہ کے ولی کو پتا چلتا ہے کہ اس کی یہ دعا قبول ہوئی تو وہ کہتا ہے اب لوگ تجھے میرا پوچھیں گے میرا مت بتانا بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ تجھے سے جادوگر نے خوب جادو سکھایا وہ کہتا ہے جادوگر نے نہیں مجھے میرے رب نے یہ کرم کیا تو بادشاہ کہتا ہے کیا کہ میرے سوادی تو کسی کو رب مانتا ہے اس نے کہا ہاں میں اس رب کے ولی کو رب مانتا ہوں رب کے اس ولی کے رب کو رب مانتا ہوں لہذا میں تو اسی رب کی عبادت کرتا ہوں جو ساری کائنات کا رب ہے اور جو تیرا بھی رب ہے اس بادشاہ کو گسا چڑھتا ہے وہ کہتا ہے کون وہ ولی ہے کون وہ رب کا بندہ ہے اس کو بڑی تکلیفیں دیتا ہے وہ بتا دیتا ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے پھر اس بچے کو تکلیفیں دی جاتی ہیں ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے اس کو پہاڑ کے اوپر جا کر چوٹی سے نیچے گرا دو تاکہ آئندہ لوگوں کو پتا چلے جو میری خدائی کا منکر ہو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب وہ اوپر جاتا ہے تو رب کریم سے دعا کرتا ہے باری تال اگر یہ تیرا یہ بندہ سچا ہے اور یہ بادشاہ اور اس کے ماننے والے جھوٹے ہیں تو مجھے ان سے نجات طافرمات پہاڑ ہلتا ہے زلزلہ آتا ہے سارے گر کے مر جاتے ہیں اور وہ بچہ چلتا ہوا آ جاتا ہے بادشاہ پوچھتا ہے کہ وہ جو ساتھ تھے وہ کیا ہوا کہا ان کو میرے رب نے مار دیا اور میں تندرست واپس آ گیا پھر اس کو ایک کشتی میں بٹھاتا ہے کہ کشتی میں جا کے اس کے ساتھ پتھر بان کے اس کو سمندر میں پھینک دو جب وہ درمیانے سمندر جاتا ہے پھر رب کریم سے دعا کرتا ہے اور وہ کشتی پھٹتی ہے سارے کے سارے گرک ہو جاتے ہیں اور وہ پانی پہ چلتا ہوا باہر آ جاتا ہے بادشاہ پھر اس سے پوچھتا ہے وہ بتاتا ہے میرے رب کریم نے مجھ پہ یہ کرم نوازی کی اب وہ پھر اس کو سزا دینے لگتا ہے تو وہ بچہ کہتا ہے تم ایسے مجھے نہیں مار سکو گے کیسے مار سکوں گا تو وہ کہتا ہے کہ ایسے کہ ایک, ایک درخت کے ساتھ مجھے باندھو سارے دنیا کو بلاؤ سامنے شہر والوں کو رکھا کرو اور تیر چلانے والا جب تیر چلائے تو یہ کہے اس بچے کے رب کے نام پہ میں تیر چلاتا ہوں تو ایسا ہی بادشاہ نے کیا اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھا گیا تیر چلانے والے نے تیر چلایا اور کہا اس بچے کے رب کے نام پر میں تیر چلاتا ہوں اس کو کل پہ لگا اس نے ہاتھ رکھا اور کلمہ تو پڑھتے ہوئے شہید ہو گیا لوگوں نے آوازیں نکالی کہ یہ بچہ صحیح ہے بچے کا رب صحیح ہے اسی پر ایمان لانا چاہیے وہ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ میں نے ایک کو قتل کیا یہ سارا شہر میرے خلاف ہو گیا اب اس نے ایک کنڈک کھود دی اس میں بہت ساری لکڑیاں ڈالی اس کو آگ لگائی اور آگ کے پاس اپنے سپاہیوں کو کھڑا کیا کہ سب لوگوں سے پوچھتے جاؤ جو مجھے رب کہتا ہے اس کو چھوڑتے جاؤ اور جو اس بچے کے رب کو رب مانتا ہے اس کو آگ میں پھینکتے جاؤ تو آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جب لوگوں کو وہ پھینکنے لگے تو ایک عورت آئی اس کی گود میں چھوٹا سا ایک بچہ تھا تو اس کو کہا کہ تو کس کو رب مانتی ہے تو اس نے کہا میں اس رب کو مانتی ہوں جو کائنات کا رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے جس رب کا پتہ اس بچے نے شہید ہونے والے بچے نے بتایا تھا تو وہ اس کے بچے کو پکڑ کے آگ میں پھینکنے لگتے ہیں اب ماں کی مانتا جاتی ہے اور وہ فوراً کہنے لگتی ہے کہ میں اس بادشاہ کو رب مانتی ہوں وہ چند دنوں کا بچہ بولتا ہے کہ ماں خبردار اس رب کا ذکر کرنا اس رب, رب کو ہی ماننا جو کائنات کا رب ہے یہ دیکھنے میں آگ نظر آ رہی ہے یہ تو رب کی جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ چھوٹا سا بچہ گولا اور اس یعنی ولی کی اس بچے کی بیان کرتے ہوئے رب کریم کی توحید کا ذکر کرتے ہوئے اس بچے نے اپنی ماں کو بچا لیا اب بچے سمیت ماں کو آگ میں پھینکا گیا لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگ ہے لیکن حقیقت میں رب کریم نے اپنی جنت کا دروازہ کھول رکھا ہے دوسری حدیثی جس کا مختصر جو ہے بخارشی میں ہے اور تفصیل دیگر کتابوں میں امام امام ام ترنزی نے نوادر میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور دیگر محدث نے امام ام تبرانی نے اور اسی طریقے سے مسند امام احمد میں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جريد فکرى ہوتا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ پيش نہ آتا تو پوچھا گيا آقا کیا کون جريج اور کیا مسئلہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعاليسم الريج ایک بنی اسرائیل کا بندہ تھا نیک آدمی تھا رب کا ولی تھا ایک گاؤں کے باہر ایک گرجے میں رہتا تھا کليسا میں رہتا تھا اور وہاں رب کی عبادت کرتا تھا سارے شہر والے اس کو نیک اور رب کا بندہ مانتے تھے ایک بار ایسا ہوا کہ وہ نفل پڑھ رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا اس کہ اس کی ماں آئی اس نے آ کے آواز ماری یا جورائز تو جرائد نے اپنے دل میں سوچا اللہ عما و واؤمی باری تالا تیری نماز اور میری ماں پھر دل میں جال آیا ابھی نماز ختم کرتا ہوں ابھی ماں کی بات کا جواب دیتا ہوں جتنی دیر میں نماز ختم ہوئی والدہ جا چکی تھی پھر دوسرے دن آئی اور حسن اتفاق کہ جرائد پھر نماز پڑھ رہا ہے پھر اس نے باہر سے آ کے آواز ماری یا جورائز پھر اس نے کہا اللہ عما سلا تو کا وا امّی باری تالا تیری نماز اور میری ماں پھر کہا اچھا آج جلدی سلام پھیر کے ماں کے لبہ کہتا ہوں ماں واپس چلی گئی تیسرے دن ماں آئی پھر اس نے آواز ماری پھر جرائد جو ہے پھر وہ نماز میں تھا پھر وہی معاملہ اچھا آج جلدی سلام پھیر کے والدہ کو لب کہتا ہوں جب تک سلام پھیرا ماں جا چکی تھی اور ماں کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے تین دن ہو گئے میں آ رہی ہوں میری بات کا جواب تک نہیں دیتا اچھا جو ہے تو کسی غلط عورت کا منہ دیکھے تو ماں یہ کہہ کے چلی گئی ابھی ماں گھر پہنچی ہوگی جی. اللہ اکبر ماں کی دعاؤں کا کیا اثر ہوتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ابھی میں ہے میرے آقا نے اگر میں ایشا کی نماز پڑھ رہا ہوں اور میری والدہ مجھے آواز دے میں رب کی نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات کا جواب دوں ماں کی رب کریم نے کتنی اہمیت بتائی ہے اور کتنا رتبا بتایا ہوا ہے ابھی ماں گھر پہنچی ہوگی کہ اسی گرجہ کے پیچھے ایک عورت نے حرام کے بچے کو جنم دے دیا لوگوں نے دیکھا کہ اس لڑکی کی تو بھی شادی نہیں ہوئی بچہ کیسے پیدا ہو گیا لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے تو اس نے کہا اس گرجے میں جو رہتا ہے نا جس کو تم بڑا نیک سمجھتے ہو یہ اسی کا بچہ ہے اب لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فورن کہ یہ ہم تو اس کو رب کا بھلی سمجھتے ہم تو بڑا نیک سمجھتے اس کی یہ کاستانیاں ہے گئے مار مار کے اس کو بے ہوش کر دیا سارے گرجے کی ایند سے ایند بجا دی سارا گرجہ جو ہے وہ یعنی اس کو شہید کر دیا اس کو خراب کر دیا گرا دیا جب ہوش آئی جو کو تو پوچھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا لوگوں تم نے مجھے کیوں مارا کہا تو نے زنا کیا ہے تو اور زنا سے حرام کا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس نے کہا نہیں میں نے تو زنا نہیں کیا بلاؤ اس کو عورت کو کہ جس نے یہ کہا ہے اس عورت کو بلایا گیا ابھی ایک دن کا بچہ ہے اس عورت نے کہا اسی نے مجھ سے دن کیا اور یہ بچہ اسی کا ہے تو حضرت جند نے بچے کی طرف گیارہ کیا وہ بول بچے بتا تیرا باپ کون ہے ایک دن کا بچہ بولا اور کہنے لگا کہ میرا باپ تو وہ بکریاں چلانے والا فلاں آدمی ہے اس نے میری با کے ساتھ نہ کیا اور ایمان نے ترنجی نے جو نوادر میں روایت رکھا کی تو وہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا ابھی اس کا حمل ظاہر ہوا تھا عورت کا تو اس نے کہا کہ اس نے میرے سے گنا کیا ہے تو لوگوں نے یہ سارا معاملہ کیا اب جب عورت کو بلایا گیا تو عورت کے پیٹ کی طرف حضرت جرائم نے انگلی کر کے کہا فرمایا بولو بچے کس کے, کس کی اولاد ہو تم اور ماں کے پیڑ سے بچہ بولا اور اس نے کہا کہ فلاں بکریاں چلانے والے چرواہے نے میری ماں سے جمع کیا ہے اور یہ آدمی بے قصور ہے اب لوگوں نے مادت کی کہا تیرا گرجا ہم اب جو کلیسا جو ہے اس کو ہم اب سونے کا بنا دیتے ہیں تو اس نے کہا مجھے گرجے کی ضرورت نہیں مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں میں وہ راز پا گیا کہ میں سمجھتا تھا کہ سارا رب کی عبادت کرنے میں ہی سب کچھ ملے گا لیکن پتہ چلا کہ ماں کی رضا جو ہے وہ بہت بلند ہے اگر میں اپنی ماں کو راضی کر لوں گا تو رب کریم بھی راضی ہو جائے گا تو وہاں بھی ایک بچہ ایک دن کا بولا تو رب کریم نے ولیوں کے حکم پر بچوں کو بلایا اور یا ولی خود بچپنے میں بولے ایک اور ادیشی جو بخارشی میں ہے کیا کا قریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ تین بچے بولے ان میں ایک اس چھوٹے بچے کا ذکر ہے کہ ایک بچہ چند دنوں کا ایک عورت اٹھا کے جا رہی تھی تو دیکھا کہ ایک آدمی نکلا گھوڑے پہ سوار ہے اس کے ارد گرد بہت سارے اس کے مارنے والے ہیں اس نے سر پہ تاز رکھا ہوا ہے اور بہت مہنگا اور قیمتی اور خوبصورت قسم کا لباس پہنا ہوا ہے ہاتھ میں جوڑا ہے اور سونا اور چاندی کے بار ہیں اور اس کے گھوڑے کے اوپر بھی سونے کی اور چاندی کے جو ہیں وہ یعنی چیزیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں اس کے ہار سونے کے ہیں تو ماں کہتی ہے رب دے رب دے قریب وہ دو دنوں کا بچہ یا چند دنوں کا بچہ بولا اور اردو کی باری تلا مجھے اس ظالم جیسا نہ بنانا عورت نے تو ظاہری شان و شوکت دیکھی لیکن بچے کو رب کریم نے یہ طاقت عطا فرمائی اس کو بتایا کہ یہ تو بہت بڑا ظالم ہے یہ بنیادی شا... شان و شوقت دیکھی جا رہی ہے مرنے کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا آگے جب عورت گئی تو دیکھا کہ ایک پاگل عورت ہے لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں اور وہ آگے سے مسکرا رہی ہے زخمی ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو عورت نے کہا باری تالا میرے بچے کو اس جیسا ضلیل نہ بنانا بچہ فورن بولا کہ باری تالا مجھے اس جیسا بنا دینا کہ ماں تو نہیں جانتی یہ دیکھنے میں پاگل لگ رہی ہے لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں یہ تو رب کی نیک بندی ہے تو اسی طریقے سے یعنی جو حضرت سیدنا سیدہ یوسفلا و تسلیم کے پر جب الزام لگا جیسا آگے سورہ یوسف میں آئے گا تو وہاں بھی ایک بچہ بولا اور اس نے حضرت سیدنا یوسف علیہ سلاط و تسلیم کی برآت کا اظہار کیا تو رب کریم نے اپنے ولیوں کو یہ کرام کے عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ وہ بچپنے میں بولتے ہیں یا ان کے حکم سے بچے بولتے ہیں وہ ماؤں کے پیٹوں میں بھی بولتے ہیں اور ماؤں کی گودیوں میں بھی بولتے ہیں تو رب کریم نے اپنے ولیوں کی کرامات کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں یہ ثابت کر دیا کہ رب کریم جن سے پیار کرتا ہے جن کو اپنا محبوب بناتا ہے ان کو پھر کچھ خاص چیزیں بھی عطا فرماتا ہے اور پھر رب کریم اپنی مخلوق پہ یہ کرم نوازی کرتا ہے کہ جن پہ رب کریم پہ کرتا دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی ایسے اولیاء کی سنگت اثر فرمائے رکھے اور دنیا آخرت میں ہماری یہ نسبتیں قائم رکھے کیونکہ اب ایک چھوٹی سی بریک ہے بریک کے بعد انشاءاللہ شاء آپ دوست احباب کے بہن بھائیوں کے ٹیلی فون کا لیں گے اور آپ کے جواب دینے کی کوشش کریں گے تھوڑی سی بریک کے بعد دوبارہ مل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وقفے کے بعد بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اب آپ دوست صاحب آپ ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات کے جواب دیں ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے دیکھتے ہیں کہاں سے ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون صاحبہ ہیں کہاں سے بول رہی ہوں جی میں نام نہیں بتاؤں گی بس یہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے جی جی وجہ اچھا جی اور اب مطلب مجھے جو ہے وہ بے چینی بہت زیادہ جی نہیں ہوتا بالکل بھی جی جی تو مجھے کچھ ایسا لکھا بتائیں کہ جسے میں کروں مجھے تھوڑا چین آئے لیا کچھ جی جینی ختم ہوگی جی شکریہ میری بہن مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے چونکہ ان کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ مسلمان مرد جو ہے ایک دو تین چار تک شادیاں کر سکتا ہے لیکن ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ عدل نہ کر سکے تو پھر ایک ہی کرے اب اس میں شہری طور پہ تو انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا ہاں اگر آپ کے حقوق نہ ادا کریں تو پھر وہ مجرم ہیں اور یا حقوق ادا نہ کر سکیں تب بھی وہ مجرم ہیں اور اگر وہ حقوق ادا کر سکتے ہیں تو پھر شرح طور پہ ان پہ کوئی قباہت نہیں آپ ایسا کریں خاص کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سیرت مبارکہ کو پڑھیں ازواج مطحرات کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں اور قرآن و سنت کو دیکھیں کہ وہ ان کا انہوں نے ایک اپنا شریح حق استعمال کیا ہے آپ ان سے یہ تو مطالبہ کر سکتی ہیں کہ آپ میرے حقوق مجھے دیں جو رب, رب اور رب کے کرسول جلا جلال, جلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو عطا کیے لیکن آپ یہ نہیں مطالبہ کر سکتی کہ انہوں نے شادی کیوں کی یا وہ نہیں کر سکتے وہ تو شریح طور پہ ان کو اجازت ہے آپ بھی گناہ گار ہوں گی اگر اس سلسلے میں ان پہ کوئی قدگن یا کوئی پابندی لگائیں گی تو ہاں یہ ضروری ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ دونوں بیویوں میں شری لحاظ سے جو ہے وہ آہ یعنی ادر کریں اور جہاں تک محبت کا معاملہ ہے تو وہ آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاسنا ہے کہ وہ دل کا معاملہ آدمی کو اس پر کوئی جو ہے اختیار نہیں ہوتا جیسا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب عورتوں سے سب بیویوں سے زیادہ پیار تھا اور زیادہ آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے لہذا بعض واضح مطہرات نے اپنی باریاں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو تھیں وہ دے دی تھیں تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیر تجربہ کا مطالعہ کریں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو تو یقیناً جو ہے وہ آپ کو سے تسلی ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ ہاسم اللہ و نیم الوکیل پڑھا کریں انشاءاللہ اس سے آپ کے دل کو بھی سکون اور تسلی ملے گی جی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام جی کہاں سے بول رہے ہیں جی میں شاچہ سے بات کر رہی ہوں میرا م... نام مجیحا ہے جی جی اور جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنی آئی برو بتا دیے ہیں جی جس کی وجہ سے بہت بری اب لگتی ہیں وہ جی اور دیکھنے والی بھی مجھے کہتی ہیں کہ ہلکی ہلکی اس کی شیپ بنا لو جی تو آیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور میں اپنے بیٹے کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو قرآن پاک حفظ کروا رہی ہوں اور اس کے جو استاد صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پہچاننی ہم نے کروانی صرف نہ اس کو زبانی حفظ کروانا ہے تو آیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں جی دیکھیے پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادیشی ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی عورتوں پہ لانت فرمائی ہے کہ جو اپنی یعنی جسم کو چہرے کو گدواتی ہیں یا ان میں سوراخ کراتی ہیں یا اپنی آ آ یہ جو ابرو وغیرہ ہیں ان کو صاف کراتی ہیں یا بریک کراتی ہیں تو اسے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور یہ جو شے والا معام یہ بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے ہاں اگر زیادہ بال چہرے پہ آ جائیں اور وہ بد نما لگے تو پھر ان کے سلسلے میں کچھ تھوڑا سا جو ہے ان کو لمبے بال ہو جائیں تو ان کو مٹانا جائز ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جوں جوں ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس لیے ہمیں مسائب و علام بھی بڑھتے جا رہے ہیں جیسا کہ سنا گیا ہے کہ بہت ساری عورتوں میں یہ ایک رواج پڑتا جا رہا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بالوں کو نوچنا شروع کرتی ہیں آخر میں وہ بڑے ہو جاتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو شیو کی ضرورت ہوتی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ مردوں کی طرح شیو کرنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر چہرہ بالکل بدنما لگنے لگتا ہے اور بالکل ایسے جیسے نہ مرد نہ عورت تو چونکہ ہم نے پہلے اس شریعت کی مخالفت کی تھی اب اس کا اثر جو ہے وہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو لہذا یہ جو ہے مسلمان عورت کو کم کام کم ان چیزوں سے جو رب کریم نے حسن و جمال دیا ہوا ہے اصل حسن و جمال کیا ہے سیرت کا ہے نہ کہ سورت کا اگر آپ کی سیرت اچھی ہے اگر آپ کا خامد آپ سے پیار کرتا ہے تو پھر ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے اور اگر صرف دنیاوی اور ظاہری حسنی چاہیے تو پھر اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں دنیا میں بہت ساری ایسی بے بےحیا ہوتے ہیں جو حسین و جمیل ہیں تو کیا آدمی سب کو چھوڑ چھاڑ کے ان کی طرح ہونے کی کوشش کرے گا تو اس لیے ان چیزوں سے بالخصوص ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے وہ ہمارے دین کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی یا آخرت کے لیے بھی وہی بہتر ہے جیسے والدین بچے کے لیے بہتری ہی سمجھتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اسی لیے رب, رب رب کے رسول اللہ جلال صلی اللہ علیہ وسلم کئی گنا زیادہ ماں سے پیار کرتے ہیں وہ ہماری برائی نہیں ہم چاہتے وہ ہماری اچھائی چاہتے ہیں ان کے حکام پہ عمل کرنا چاہیے اور جہاں تک بچے کی قرآن کی عزت کا معاملہ ہے تو وہ استاد بہتر جانتا ہوتا ہے کہ بچے کو کس طریقے سے پڑھانا ہے تو جس کو حفظ کرانا ہے اس کو شروع سے حفظ ہی وہ کراتے ہیں ناظرہ نہیں پڑھاتے صرف الفاظ کی یا حجوں کی جب اس کو پہچان ہو جاتی ہے تو اس کو پھر حفظ کرا دیتے ہیں تاکہ اس میں پھر آسانی پیدا ہو جائے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ السلام علیکم مفتی صاحب جی وعلیکم السلام میں امریکہ سے بول رہا ہوں جی جی حکم اور میرا ایک سوال ہے کہ انشاءاللہ شاء یہ سال ہے میں حج کو جانے والا ہوں جی ماشاء اللہ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے اچھا جی اور جی بس اتنا ہی ہے تو پلیز مجھے نظر آئی جی خلاصہ جی دیکھیے میرے بھائی نماز کے معاملے میں آپ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے امام تم سے ہر لحاظ سے بہتر ہونا چاہیے اور بہتری کی دو چیزیں ہیں ایک ہے مسلمان کا ظاہر ایک ہے باطن ایک ہے عقیدہ ایک ہے عمل تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا امام عقیدے میں بھی ہم سے بہتر ہو اور ہمارا امام عمل میں بھی ہم سے بہتر ہو امام محمد بن سیرین یہ تابعی ہیں امام سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے شاگرد خاص ہیں اور یہ وہ مشہور ہیں جو معبر ہیں یعنی خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں ان کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں فرمایا میں تو اس سے قرآن نہیں سنوں گا اس نے کہا جی میں دو آئے تھے تو ان کو سنانا چاہتا ہوں میں نہیں سنوں گا جب چلا گیا تو شاگردوں نے کہا تم وہ قرآن سنانا چاہتا تھا اور بڑا اچھا کاری ہے تو حضرت محمد بن سیرین نے ہوا میں نے سنا ہے کہ یہ شخص بد ہے میں بد شخص سے قرآن نہیں سنوں گا یہ تابی ہیں صحابہ اکرام کے فیض یافتہ ہیں ابو دودشری میں حدیثی ہے کہ مست جب مدینہ شی میں ایک آدمی نماز پڑھا کر تتھا کے دور کی بات ہے اس نے یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ کابے کا گفتاخ ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی یہ امام بننے کے قابل نہیں ہے تو میرے بھائی اب اللہ جل مجد ال کریم نے عقل دی ہوئی ہے آنکھیں دی ہوئی دماغ دیا ہوا ہے دیکھنا چاہیے کہ کابے کا گفتا کون ہے قرآن کا گفتا کون ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا گستا کون ہے سیل عقیدہ دنیا کے کسی حصے میں ہو اس کے پیچھے نماز پڑنی چاہیے بد عقیدہ دنیا کے کسی حصے میں ہو اس پیچھے نہیں ہوتی چاہے وہ کہیں کا بھی ہو آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام تسلیم جو جنت میں پہنچ چکا تھا ابلیس اس کو نکال دیا گیا کہ اس نے ایک رب کے نبی کی گستاخی کی اور ان کے سامنے فجداریز نہیں ہوا اور ان سے ممافرت بلکہ ان سے بڑھنے کی کوشش کی کہ خلگتا ہوں من تین وہاں خلگتا نہیں مین لار اس کو تون نے مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے کہ پیدا یا اٹنی کے بارے میں لڑ رہے تھے وہ کہہ رہا تھا میری ہے وہ کہہ رہا تھا میری ہے تو جس کی اونٹنی نہیں تھی وہ بڑا چطر زبان اور بڑا لسانی آدمی تھا اس نے ثابت کر دیا کہ اونٹنی میری ہے تو جب اس کے حق میں فیصلہ وہ اونٹنی لے کے چلا تو وہ آدمی کچھ جس کی اونٹنی تھی پریشانی میں کچھ اس کے ہونٹ ہلے تو اونٹنی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ارف گزار موجم کریے طبرانی میں ادیس ہے کہ آقا میں اس کی اونٹنی ہوں اس کی نہیں ہوں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے کیا عمل کیا تو اس نے ایک دودشی بتایا کہ میں نے یہ درود پڑا ہے اللہ حل. میرے آقا نے تو نہیں فرمایا تھا اس نے اپنی طرف سے پڑھا اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو شاباش دی اس پر خوش ہوئے ایسے ہی ایک ادیسی میں ہے کہ ہمیشہ سینا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ آکا کے ساتھ بیٹھتے دوسرے صحابہ دور بیٹھتے ایک آدمی آیا آقا کریم نے اس کو اپنے اس صدیق کے درمیان بٹھا لیا سب صحابہ حیران ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ تو جب پوچھا گیا تو میرے نے ارشاد یہ وہ ہے جو تم نہیں پڑھتے تو اس لیے یہ کہ یہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا یہی یہ پڑھنا چاہیے کئی تو اس سے بھی آگے بڑھتے ہو کہتے ہیں سوئے کہ درود ابراہیمی کا اور کوئی درود پڑھنا ہی نہیں چاہیے اب کتنی عجیب بات ہے میرے خیال میں عجیب کیا جہالت کی بات ہے اب درود ابراہیمی کے جہاں تک میرا علم 36 سیگے ہیں جو کچھ حدیث میں آئے تو وہ بھی تو ایک پڑھتے ہیں پینتیس سیگے تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اب کون سا سب تو درود ابراہیمی سب میرے آقا کی زبان سے نکلے لیکن چھتیس سیگے صرف درود ابراہیمی کے ہیں اس کے علاوہ کتنے ہی دروشی ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اڈر سے نکلے لیکن وہ ان میں سین ابراہیم علیہ السلات و تصویر کا ذکر نہیں ہے تو کیا وہ بھی چھوڑ دیے جائیں گے تو یہ مسئلہ ہی غلط ہے کہ صرف وہی دودھ ہاں وہ درود افضل ہیں جو آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑھے حتّہ کی ماں نے نے تو اپنی کتاب شرح مسلم میں بھی اور اسی طریقے سے شرح المحزم نے بھی المجموع شرح المحزم میں بھی لکھا کہ دود ابراہیمی میں چونکہ اسلام کا ذکر نہیں ہے چونکہ نماز میں السلام علیہ کا ہی نبی آ چکا تھا لہذا جب پوچھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ ہوا تو یہ پُڑا اللہم صلی علیہ محمد علیہ محمد درود ابراہیمی پڑو چونکہ سلام ہو چکا اور قرآن کئی میں ذکر ان اللہ کا تہ یو سل علم نبی یامنس یا علیہ ہے وسلم تسیم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو تو درود ابراہیم سلام تو نہیں ہے تو لہٰذا وہ درود پڑھنا چاہیے جس میں سلام ہے نماز میں یہ دروشی جو ہے یہ افضل ترین ہے دوسری جگہ جو درود جس میں سلام ہے وہ افضل ہوگا کیونکہ رب کریم کا درود کا بھی حکم ہے سلام کا بھی حکم ہے تو اس لیے درود تنظینہ بہت اچھا دروشی ہے اور یہ دروشی پڑھنا چاہیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے امت کے اولیاء نے اس کو پڑھا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم خوان نے خواب میں آ کے ان کی تصدیق فرمائی لہٰذا یہ دروشی بہت اچھا ہے اور یہ حل مشکلات کے لیے حاجات کی رفع حاضر کے لیے بہت اچھا درود ہے اس کو درور پڑھنا چاہیے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم Halo, السلام علیکم وعلیکم سامان جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں ہلو جی جی ہلو ہاں جی آپ کی آواز آ رہی ہے بولیے ہاں جی حضرت میں جہانگیر خان بول رہا ہوں جی اضرت ہلو کہاں سے آپ بول رہے ہیں آواز نہیں آ رہی صحیح آپ چلے آپ جی آ رہی ہے آپ بولے ہاں جی حضرت اکثر میری بیبی کو کبھی کبھی ہاتھ پیر میں سون ہو جاتا ہے اور ایسے بے سی حالت ہو جاتی ہے جی اچھی ہو کے بھی اچھا جی. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے ہوتا جی. پورے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ پیر سون پوری با... میں سون ہو جاتا جی ہلو جی جی اصل میں مسئلہ یہ ہے میرے بھائی جہاں گیر بھائی کہ یہ تو کوئی بیماری والا مسئلہ ہے ہاں اگر آپ استخارہ پروگرام میں کام کریں تو ممکن ہے وہ اگر آپ کو کوئی اس کا اچھا سا علاج بھی بتا دیں کیونکہ ہم تو فکی مسائل بیان کر رہے ہیں اب ان کو کوئی یعنی بیماری ہے یا کوئی ایسا کوئی اور مسئلہ ہے تو اللہ عالم و بھی ثواب آ, مجھے تو اس کا علم نہیں ہے نہ ہم یہ استخارہ وغیرہ کرتے ہیں استخارہ کا ایک مستقل پروگرام ہے اس میں آپ کال کریں تو انشاءاللہ حضرت آپ کو بتا دیں گے آ, کہ اس کی بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے ہمیں تو کوئی شری مسئلہ ہے تو وہ حکم کریں انشاءاللہ اس کے لیے ہم حاضر ہیں آ, آپ ایسا کریں کہ کم از کم سورہ فاتحہ شریف اس کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ شفا کہا ہے تو اس کو اکیس بار پڑھ کے جو ہے پانی پہ تھونک کے اس کو دیں انشاءاللہ اللہ اللہ جل میم شال فرمایا کو مسلح ما یقول المزن وہ کہتے جو جو مزن کہتے ہیں اور اذان کے بعد پھر مجھ پہ دروت بھی, بھی بھیجو سلام بھی بھیجو اب عمل کرنا نہ کرنا تو محمد فضیل بھائی یہ لوگوں کا کام ہے ہمارا کام بتانا ہے ہم عمل بھی انشاءاللہ کرتے ہیں اور ہماری مساجد میں ایسا ہی ہوتا ہے ازان کے بعد دھو بھی ہوتا ہے اور ساتھ سلام بھی ہوتا ہے تو یہ صحیح عدیظ ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے اذان کے بعد دھو بھی بھیجنا چاہیے سلام بھی بھیجنا چاہیے جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون جی جی جی جی کہاں سے بول رہے ہیں جی سر میں مقصور احمد بول رہا ہوں سوڈیف سے جی, جی جی جی سر میں آپ کو پوچھ رہے ہیں ہاں جی کتنا جی چاہیے بزیفہ آپ کو وضیفہ سر جی حکام سے اچھا اچھا اچھا کوئی بھی کام کرنا تو اٹھا جاتے جی ہیں اچھا جی سر نماز پڑھتے ہیں نہیں جی ہاں تو پھر میرے بھائی جب اصل ہی چھوڑ دیا تو ورنہ ورد وظیفے کیا کریں گے میرے بھائی سب سے اچھا وظیفہ پرانے کریم کی تلاوت اور نماز کی پانچ وقت اب آئے گی آپ نماز پہ مکمل طور پہ عمل کریں انشاءاللہ ہر کام سیدھا ہوتا جائے گا یہ نماز کے بغیر جتنے بھی آپ ضائع پڑھیں گے کت ان کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نماز کی نماز پر مداومت نہیں کرتے ہمیشہ بھی نہیں کرتے نماز شروع کر دیں انشاءاللہ ہر کام سیدھا ہو جائے گا جب میرے بھائی ہم نے اصل ہی چھوڑ دی جڑ ہی چھوڑ دیا جاد کو کار دیا تو اوپر پھل کیسے لگیں گے تو اس لیے میرے بھائی سب سے پہلے نمال پڑے اور اس کے بعد جب بھی موقع ملے پھر آپ کار کر کے بتائیں کہ رب کریم کا کرم ہوا یا نہیں ہوا انشاءاللہ رب کریم کا کرم ہوگا نماز جو ہے یہ مسلمان اور کافر میں فرق بتاتی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ مسلمان اور مشرق میں فرق کیا ہے نماز کا ہم میں بڑی کمی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں کہ اس کے نفرت کا پتہ ہے نہ واجبات کا پتہ ہے نہ اور اس کی سنتوں کا پتہ ہے تو اس لیے میرے بھائی نماز شروع کریں انشاءاللہ شاء اللہ خیر فرمائے گا جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں وعلیکم السلام یہ کہاں سے بول رہے ہیں حضرت جی افسر بات کر رہے ہیں بٹ پر جی جی حکم جناب جی سر مجھے مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو اکثر قدروں کے اوپر میں نے دیکھا جب سلیب وغیرہ ڈالتے ہیں نا تو ان کے اوپر کلمہ لکھا جاتا ہے کیا وہ کلمہ لکھنا چائز ہے یا نہیں جائز اور دوسری بات جو اجتماع وغیرہ رائوینٹ کہ نہیں جائز اچھا میرے بھائی دیکھے پہلے نمبر پہ ہے کہ ہر وہ چیز جہاں قرآنی قرآن کریم یا کلمہ یا آیات مبارکہ یا الفاظ متبرکہ کی توہین ہونے کا خدشہ ہو وہاں نہیں لکھنی جہاں تک قبر کا معاملہ ہے اور ان کی سلیٹوں پہ یا ان کی ان پہ لکھنا تو یہ جائز نہیں ہے ہاں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اگر قبر میں کوئی ایک کھڑکی یا چھوٹا سی جگہ بنا کے اس میں کچھ ہی رکھ دی جائے تاکہ اللہ نہ کرے کہ میت کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو تو اس کو جو ہے وہ اس کی بیدبری نہ ہو تو وہ جائز ہے کچھ جو ہے وہ اس میں رکھ دیتے ہیں یعنی کسن میں رکھ دیتے ہیں اوپر رکھ دیتے ہیں تو ایسا نہیں چاہیے ادب احترام کرام قرآن و سنت کا جو ہے وہ ضروری ہے باقی میرے بھائی ایسے اجتماعات میں جانا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے دوری ہو وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے وہ اجتماع اچھا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول جلا جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت کا درف دیا جائے اجتماع میں جانا چاہیے لیکن وہ اجتماع کے جہاں قلمے کا مفہوم بدل دیا گیا ہو الہ اللہ اللہ کا معنی کیا ہے کہ ہر چیز کا اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین آپ جہاں بھی جائیں گے ان کے اجتماع میں یہی کلمے کا ترجمہ سنیں گے کہ ہر چیز کا اللہ ہی سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین معذرا بھی ہے تو جبریہ کا قیدہ اس کا مطلب راؤن نے کچھ نہیں کیا ہر چیز اللہ سے ہی ہوتی ہے نوروز نے بھی کچھ نہیں کیا یہ کلمے کا ترجمہ ہی بدل دیا گیا کلمے کا ترجمہ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا اللہ حصہ سے ہونے کا یقین آپ ازما کے دیکھ لیں جہاں بھی ان کے اجتماع جائیں گے تو یہی ہوگا ہر چیز کا اللہ ہی سے ہونے کا یقین مخروض سے کچھ ہونے کا یقین تو یہ تو جبریہ کا عقیدہ ہے گمراہی والا عقیدہ بچنا چاہیے چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے سوال تو بارہ لسٹ کا جواب تو بڑا دلچسپ تھا لمبا لیکن کیا کریں وہی کہ وقت کی لگامیں بڑی تیز ہوتی ہیں اور وہ تو رکتا نہیں ہے تو چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اندہ اللہ پروگرام میں آپ کے بقیہ سوال آپ کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے خدا پھر اللہ برسول کے حوالے